آگے دیکھیے بھائی کتاب پر وَإِنَّ این شفا اعبرتم فَهَلْ فہل عند دَارِسٍ دارثم معول قدمن امل قویرت قبلحہ وجارتی ہا امر رباب بم اصلی ادا کا مت تضو المسکمن ہوما نسیم صبا جا بیل امرا القیس کا معلقہ چل رہا ہے بھائی امرا الطیس اس مقام پر سے گزرا جہاں کسی زمانے میں اس کی عاشقہ رہتی تھی اس کا گھر تھا تو اسے وہ زمانہ یاد آیا تو وہ خود بھی رو رہا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی روک کر انہیں بھی رلا رہا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہ جگہ اجاڑ و بیابان ہو چکی اور اتنی اجاڑ ہو چکی کہ یہاں پر اب تم ہرنوں کی مینگنیاں ان کے کھلے میدانوں میں اور ان کے خالی جگہوں میں دیکھ رہے ہو جیسے کہ کالی مرچ کے دانے ہوں اور جودائی کی صبح کو جس دن وہ لوگ سفر پر نکلے جب وہ یہاں سے روانہ ہوئے گویا کہ میں قبیلے کے قیکر کے درختوں کے پاس ہنزل چھیل رہا تھا اور میرے ساتھی میرے پاس اپنی سواریاں روکے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالی کا سووتا جمعی کہ تو غم کی زیادتی سے اور زیادہ رنجیدہ ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال اور صبر کی زینت اختیار کر اگر تو زیادہ روئے گا زیادہ غم کا اظہار کرے گا زیادہ تکلیف کا اظہار کرے گا تو تیرے دشمن تجھے دیکھ کر خوش ہوں گے اور اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل ہونے والا نہیں لہٰذا صبر کی زینت اختیار کر کیونکہ صبر بڑی عمدہ چیز ہے مانا سمجھ میں آیا بھائی آگے دیکھیے بھائی و ان ن شفاطم محراقن فہل ایندا رسمندار اول آبرتن آبرتن آنسو کو کہتے ہیں آنسو اور جمع اس کی ہے عِبَر عِبَر محراکن یہ اصل میں ہے مراقاتن اس میں مفعول ہے اس میں مفحول مراقاتن اور باب ہے اراق یوریک و باب افعال ہے اراق یوریک و اراق اراق یوریک اراق کے معنی ہیں پانی کا گرانا پانی کا زمین پر بہا دینا اس کو کیا کہتے ہیں اراق یوریک و اور عربی میں کہتے ہیں اراقۃ الما میں نے پانی کو زمین پر بہا دیا میں نے پانی کو زمین پر گرا دیا را قلما توجہ ہے تو حمزہ کے بعد کیا ہے را آر قطلم اور کبھی کبھار اسی باپ کے اندر حمزہ کی جگہ ہا بھی لے آتے ہیں حمزہ کو ہٹا کر اس کے عوض ہا لے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہارا قطل ہارا قطلم سمجھ میں آیا یا اس شخص نے پانی بہایا ہرا قلما اور حمزہ کی جگہ کبھی ہا لے آتے ہیں تو کیسے کہیں گے ہرا قلما سورج سمجھ میں آ رہی ہے حمزہ کو گرا کر کیا لے آتے ہیں ہا لے آتے ہیں ہر قطلم کیا بن جائے گا ہر قلما اور کبھی کبھار حمزہ کو گراتے نہیں بلکہ حمزہ کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہا لے آتے ہیں حمزہ کو بھی باقی رکھتے ہیں اور ہا کو بھی لے آتے ہیں اور یوں کہیں گے آر رق میں نے پانی بہا دیا میں نے پانی گرا دیا فلا آدمی نے پانی بہا دیا احراق الماء تو یہاں بھی اسی طرح ہے کہ ہا لائی گئی بھائی تو موہرا اصل میں کیا ہے مراقتن تو یہ ہا بڑھا دیتے ہیں کبھی کبھی حمزہ کے ایوز لے آتے ہیں اور کبھی حمزہ کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ہی لے آتے ہیں حمزہ بھی رہتا ہے اور ہا بھی آ جاتی ہے تو اس کے معنی بہا دینے کے فحل عند رسم دار سن رسم کہتے ہیں نشان کو باقی رہ جانے والی علامت باقی رہ جانے والا نشان دارس داراسا ید رسو و دروسن اس کا معنی ہے مٹ جانا ختم ہو جانا رسم دار مٹا ہوا نشان مٹا ہوا نشان مم معول معول اولا یو اول اس کا ایک معنی آتا ہے رونے کے آہوزاری کرنا چیف و پکار کرنا رونا اور اسی طرح اولا یو اول کا ایک معنی ہے کس دوسرے پر اعتماد کرنا بھروسہ کرنا تو اگر اس کا معنی ہم یہاں کریں رونے کے گریا و زاری کرنا تو پھر یاد رکھیے کہ اس صورت میں یہ معول ظرف کا سیگا ہے معول رونے کی جگہ آہو فوغ کرنے کی جگہ و زاری کی جگہ اور اگر اس معول کا معنی ہم بھروسہ کرنے کے کریں تو پھر اس صورت میں یہ اس میں مفغول ہے معول وہ شخص جس پر بھروسہ کیا جائے بھروسہ کرنے والا کون معول اور جس پر بھروسہ کیا جائے وہ کیا ہوگا معول تو اس صورت میں یہ اس میں مفول کا سیگا ہوگا اور آپ جانتے ہیں مزید سے اس میں مفول اور ظرف کا ایک ہی سیگا آتا ہے بھئی. تو یہ معول اس میں ظرف ہونے کا بھی احتمال اور اس میں مفول ہونے کا بھی احتمال اس میں ضرف کب ہوگا جب اس کا معنی کیا کریں رونے کے اور اس میں مفول کب جب اس کا معنی کیا کریں بھروسہ کرنے کے اب دیکھیے ترجمہ بھائی و ان نہ شفا برا تم اور بے شک بلکہ یوں ترجمہ کریں اور یقینا میری شفا جو ہے آبراتم محراکاتون بہائے ہوئے آنسو میں ہے میری شفا کس میں ہے بہائے ہوئے رہا ہے کہ میرے ساتھی میرے پاس کھڑے ہوئے مجھے نصیحت کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو غم کرتے ہوئے زیادہ غم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال اور صبر اختیار کر لیکن ان کو معلوم نہیں مجھے جو بیماری لگی ہے مجھے جو مرض لگا ہے مجھے جو روگ لگا ہے اس کی شفا کس کے اندر ہے رونے ہی کے اندر ہے بھائی اس کا اور کوئی علاج نہیں یہاں غم عشق میں غم اور تکلیفیں آتی ہیں اور انسان کو آنسو بہانے پڑتے ہیں تو یہاں میری شفا کس چیز کے اندر ہے آنسو یہ آنسو کے بہانے ہی کے اندر میری شفا ہے اور پھر آگے کہتا ہے فہل پس کیا ان مٹے ہوئے نشانات کے پاس کوئی رونے کی جگہ ہے رسم دارس مٹے ہوئے نشانات فہل آئندہ رسمندار مٹے ہوئے نشانات کے پاس کوئی رونے کی جگہ ہے سوال کر رہا ہے یعنی رونے کی جگہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی رونے کی جگہ جہاں پر رونا کچھ فائدہ بھی دے ویسے تو ہر جگہ انسان رو لیتا ہے لیکن مراد کیا ہے ایسی رونے کی جگہ جہاں رونا کچھ فائدہ بھی دے اور میرے اس اس غم کا ہو جائے اس کی تلافی ہو جائے اور کسی طرح وہ زمانہ واپس آ جائے اور حالانکہ وہ زمانہ تو واپس نہیں آ سکتا تو کہتا ہے کہتے فہل آئندہ رسمندہ سوال کر رہا ہے تو کیا اس مٹے ہوئے نشان کے پاس کوئی رونے کی جگہ ہے یعنی ایسی رونے کی جگہ جس سے مجھے قرار آ جائے میری تکلیف دور ہو جائے اور یہ استفام انکاری ہے استفام انکاری جس کا جواب انکار کی صورت میں ہوتا ہے یعنی کہ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ ایسی جگہ نہیں, نہیں, نہیں ہے بھائی یا معول کا معنی کر لیں بھروسہ کرنے کے فل آئندہ رسمندہ کیا ان مٹے ہوئے نشانات کے پاس کوئی قابل بھروسہ شخص ہے کوئی ایسا آدمی ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے یعنی جو میرے اس غم کو کیا کر دے دور کر دے اور یقیناً ایسا نہیں ہے یہ بھی کیا ہے استفا میں انکاری ہے بھائی تو کہتا ہے وہر تماخت آئندہ دار اور یقیناً میری شفا تو آنسو بہانے کے اندر ہی ہے بس کیا ان مٹے ہوئے نشانات کے پاس کوئی رونے کی جگہ ہے جہاں رونا کچھ نفع دے دے اور یا دوسرا کیا ان مٹے ہوئے نشانات کے پاس کوئی قابل اعتماد قابل بھروسہ شخص ہے کہ جس پر بھروسہ کرنا کیا کرے فائدہ دے دے نفع دے دے اور استعفا میں انکاری ہے کہ یقیناً ایسا نہیں ہے نہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں رونا کچھ فائدہ دے دے اور نہ کوئی ایسا شخص ہے جس, کے جس پر بھروسہ کرنا فائدہ دے اور میرا غم دور ہو جائے مانا سمجھ میں آ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا ایمرا القیس نے کہا کیا ان مٹے ہوئے نشان کے پاس اور پیچھے میں نے بتلایا تھا لم یافو رسمہ لم یافو بعض علماء نے اس کا کیا ترجمہ کیا کہ وہ نشانات ابھی مٹے نہیں کیونکہ شمالی اور جنوبی ہواؤں کا اختلاف ہے اور کچھ علماء نے کیا ترجمہ کیا کہ وہ نشانات میٹ چکے ہیں اور مٹنے میں صرف ہواؤں کا دخل نہیں ہے بلکہ بارش کا بھی دخل ہے تو جنہوں نے کہا وہ نشانات میٹ چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں ان پر تو کوئی اعتراض نہیں پڑتا کیونکہ یہاں امراؤ کیا کہہ رہا ہے کیا ان مٹے ہوئے نشانات کے پاس کوئی رونے کی جگہ ہے تو پہلے بھی کیا ذکر تھا کہ وہ نشان کیا ہو چکے مٹ چکے اب بھی کیا ذکر ہے وہ نشان مٹ چکے ہیں وہ مٹے ہوئے نشانات لیکن وہ علماء جنہوں نے ترجمہ کیا تھا کہ وہ نشان ابھی نہیں مٹے ان پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو عمرو قیس کہہ رہا کہ وہ نشان کیا ہیں میٹ چکے ہیں اور پیچھے آپ نے ہمیں بتلایا تھا کہ وہ نشان ابھی نہیں میٹے تو ان پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو ایک دوسرے کے مخالف بن گئی بات پچھلے شیر سے پتا چل رہا تھا نشان نہیں میٹے اور اس شیر سے پتا چل رہا ہے کہ وہ نشان میٹ چکے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی کوئی اشکال نہیں ہوتا رسم دارش وہ نشان مٹے ہوئے معنی یہ نہیں ہے کہ مٹ چکے ہیں رسم دارش کا یہ معنی نہیں کہ وہ نشان مٹ چکے ہیں بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ نشان مٹنے کے قریب ہیں وہ نشان جب وہ مٹنے کے قریب ہیں تو گویا یوں ہی سمجھو وہ کیا ہو چکے مٹ چکے حقیقت میں مٹے نہیں لیکن مٹنے ہی والے ہیں اس لیے اس کو کس سے تعبیر کر دیا رسم دار سے وہ قریب مٹنے کے قریب ہی ہیں مراد یہ ہے بھائی آگے دیکھیے قبل تا ربا بی مسلی کدا ابی کا دبن کہتے ہیں عادت کو بھائی عادت طریقہ بھائی خویرس یہ امرا القیس کی کوئی اور عشیقہ ہے بھائی میں نے بتلایا کہ یہ عورتوں کے پیچھے ہی گھومتا پھرتا تھا اور شراب نوشی میں مشغول رہتا اور اسی وجہ سے یہ ملک دلیل کے نام से भी لقب سے بھی مشغور ہے بھائی تو یہ اس کی ام الخویر جو ہے اس کی کوئی اور عاشقہ وہ جارتی کہتے ہیں پڑوسی کو بھائی جاروں اور جارا پڑوسن بھائی پڑوسن امی رباب امی رباب یہ بھی اور نام ہے بھائی ماصل کیا ہے پہاڑ کا نام ہے کا جیسے کہ تیری عادت تھی الحویرسی کس کی وجہ سے الحویرس کی وجہ سے قابلہا اس قابل سے پہلے جس کا ابھی ذکر کر رہا ہے جس کا ماقبل میں ذکر کیا <تصفح> یاد رکھیے امرا القیس تو اس کا سب سے مشہور معاشقہ جو تھا اس کے چچا کی بیٹی کے ساتھ تھا جس کا نام اونیزا تھا بھائی اونیزا تو اس کا سب سے مشہور و معروف معاشقہ اپنی چچا کی بیٹی اونیزا کے ساتھ تھا بھائی اور اس کے بارے میں یہ اور آش... دیگر بہت سے اشعار وغیرہ کہتا ہے اور اس کی اس اس معاشقے کی بڑی شہرت تھی سب کو پتا تھا تو ماقبل میں جس عشیقہ کا ذکر کر رہا ہے اس کے اس کے اجڑے ہوئے گھر کا ذکر کر رہا ہے اس محبوب کا ذکر کر رہا ہے وہ اس عنیزہ کا ذکر کر رہا تھا اب آگے اس کے بعد کس کا ذکر کر رہا ہے اوم ہویر او کا تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کتا بکا من امل خوریسی قبلہ کہ تیری عادت تھیریسی کس کی وجہ سے قابلہ ہا جو اس عشیقہ سے پہلے تھی تھینزا سے پہلے جو تیری عشیقہ تھی امل خویر اس میں جیسے اس کے معاملے میں بھی تجھ پر بڑا غم آیا تھا اور تکلیفیں آئی تھیں وجارتی یہ جارتحا کا عاطف ہے امر قویر پر جیسے تیری عادت تھی امر خویر کے بارے میں جارتیہ اور کی جو پڑوسن تھی یعنی اس کے عشق میں جیسے تجھے غم اور تکلیفیں تجھ پر آئی تھیں امراؤ قیص اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ امراؤ قیص یہ غم کوئی پہلا غم تجھ پر نہیں ہے اس راستے میں تجھ پر پہلے بھی بہت سے غم آ چکے ہیں جیسے امر الحویرس کے معاملے میں تجھ پر بڑا غم آیا بڑی تکلیف آئی وشال کا موقع ملتا ہی نہیں تھا اور جیسے امر رباب کے مسئلے کے اندر تجھ پر بڑا غم دکھ اور تکلیف آئی تو لہذا جب انسان پر غم بار بار آئیں تو اس کے لیے غم کو سہنا اور برداشت کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے تو اے امراؤ قید زیادہ تجھے رونا نہیں چاہیے زیادہ غمگین نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے اس سے پہلے بھی تجھ پر اس قسم کے غم آ چکے ہیں. یہ کوئی پہلا غام نہیں ہے کا دبی کا یاد رکھیے یہ خبر ہے اور مبتدا محزوف ہے مبتدا کیا ہے محضوف اور وہ ہے د ابو کا فی عشق عنیزہ د ابو کام ریس تیری عادت فی عشق عنیزہ کس کے عشق میں میں، اسی طرح ہے جیسے کہ تیری عادت اور طریقہ کس کے اندر تھا ام کے بارے میں اونیزہ سے پہلے وہ جارتی ہا امی ربابی بیمہ اور جیسے کہ تیری عادت تھی ام الخبرس کی پڑوسن امر رباب کے بارے میں بیم جو کہاں پر رہتی تھی ماسل پہاڑ کے اندر پہ یہ ان کا علاقہ جہاں وہ رہتے تھے بھئی تو مانا سمجھ میں آیا بھئی اب پھر سنیے درجمہ قدابی کا من امی الحویری سی قبلہا وچارتیہا امی ربابی بمعصلی اے عمرو القیس ان ایزا کے عشق میں تیری عادت ایسی ہی ہے جیسے کہ تیری عادت تھی امی الحویریس کے بارے میں اس سے پہلے اور امی الحویریس کی پڑوسن امی رباب کے بارے میں ماصل پہاڑ میں مختصر المعانی پڑھ رہے ہیں بھائی آپ لوگ <سلام> ہاں مختصر المعانی میں ذکر آئے گا بھائی یہاں یہ التفات ہے بھائی التفات علم بلاغت کی اصطلاح ہے یاد رکھو بھائی کلام کرنے کے تین طریقے ہیں یا تو تکلم ہوگا یا خطاب ہوگا یا غیبت ہوگی تکلم جس میں انسان اپنے بارے میں بات کرتا ہے میں آج بازار گیا تھا میں نے آج یہ کام کیا میری آج دو ساتھیوں سے ملاقات ہوئی میں نے سبق پڑھا وغیرہ تو دیکھو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے اپنے بارے میں یہ ہے تکلم اور کبھی کبھار انسان مخاطب کے بارے میں بات کرتا ہے کہ آپ کا کیا نام ہے آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کو یہ کام کرنا چاہیے آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ کیا ہے خطاب ہے خطاب اور تیسرا ہے غیبت مسن کسی تیسرے غائب کے بارے میں بات کی جائے کہ زید جو ہے زید آج بازار گیا تھا زید نے آج فلاں کام کیا زید نے آج فلاں کام کیا تو یہ متقلم نہ اپنی بات کر رہا ہے نہ مخاطب کی بات کر رہا ہے بلکہ ایک تیسرے شخص کی بات کر رہا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں غیبت تو کلام کے تین طریقے ہیں بھائی تکلم خطاب اور غیبت زبان سے دوہرا بھائی کون سے تکلم خطاب اور غیبت تو کلام عرب میں یوں کیا جاتا ہے بعض اوقات ایک طریقہ ایک کلام چل رہا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کر لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں التفاط بری کیا کہتے ہیں التفاط کہتے ہیں التفاق مسن تکلم کے انداز کو چھوڑ کر اچانک خطاب والا انداز شروع کر دیا جائے یا خطاب کو اچانک چھوڑ کر غیبت والا انداز ذکر کر دیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں التفاق ایک انداز کلام کو چھوڑ کر دوسرے انداز کو اختیار کرنا یہ التفاق کہلاتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کلام کے اندر ملاحت اور شیرینی بڑھ جاتی ہے بھائی اگر ایک ہی انداز کا کلام چلتا رہے تو کلام کا لطف باقی نہیں رہتا لیکن جب ایک انداز کا کلام کرنے کے بعد پھر جب دوسرے انداز کا کلام آئے گا تو نئے انداز کا کلام آیا نئی چیز آئی وہ کلو جدید اور ہر نئی چیز میں کیا ہے لذت ہے تو لہذا کلام کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے سننے والوں کی توجہ برقرار رہتی ہے اور ہاں یہ یاد رکھو تکلم خطاب اور غیبت ایک انداز کو چھوڑ کر دوسرے انداز کو اختیار کر لینا یہ کیا کہلاتا ہے التفا لیکن, لیکن یہ نہیں کہ الگ الگ چیزوں کا ذکر ہو نہیں ایک ہی چیز کے بارے میں ایک ہی چیز کے بارے میں تکلم کا انداز چل رہا تھا اور اسی کے بارے میں آپ خطاب والا انداز لے آئے تو یہ ہے التفاق سورج سمجھ میں آ رہی میں اپنی بات کر رہا تھا پھر میں نے کی بات شروع کر دی یہ التفاق نہیں میں اپنے بارے میں ہی بات کر رہا تھا اور پھر میں نے اپنے آپ ہی کو خطاب کرنا شروع کر دیا دیکھا پہلے میں نے اپنے کو والا انداز میں اپنے لیے بات کر رہا تھا پھر اپنے ہی بارے میں بات کر رہا ہوں لیکن کون سا انداز اپنا لیا خطاب والا کو پھر یہ ہے یہ نہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں بات شروع کر دی تو آپ کا یہ بھی التفات ہے نہیں نہیں ایک ہی ساتھ ایک ہی چیز کے بارے میں ایک انداز کلام چل رہا تھا اور اس کو بدل کر دوسرا انداز اپنا لیا جائے سورج سمجھ میں آ رہی ہے جیسے یہاں دیکھو ابھی تک وہ اپنے آپ کو متکلن کے سکھوں کے ساتھ ذکر کر رہا تھا نب کی ہم کیا کر لیتے ہیں رو لیتے ہیں انا تل بینی گویا کہ میں جدائی کی صبح کو میری شفا کس کے اندر ہے آنکھوں کے بہانے میں ہے اور آگے اب اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہے کہ اے القیس تیری عادت کے عشق میں اسی طرح ہے جیسے کس کے معاملے میں تھی تھیرس کے معاملے میں تھی دیکھو اب اب بات اپنی ہی کر رہا ہے لیکن پہلے کس انداز میں کر رہا تھا تکلم کر آپ کیا کہہ رہے خطاب والے انداز میں کہ اے امراؤل القیس تیری عادت جیسے پہلے تھی وہی عادت اب بھی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ ہے التفات بھائی التفات گویا یوں سمجھو امرا القیس اپنے بارے میں بات کر رہا تھا پھر اپنے آپ کو خطاب کرنے لگا تو گویا یوں سمجھو اس نے اپنے آپ سے اپنے جیسا ایک القیس نکالا اس کو سامنے بٹھایا اور اب اس کو نصیحت کر رہا ہے یا صبر کی تلقین کر رہا ہے القیس اس طرح کے حالات تجھ پر پہلے بھی آ چکے ہیں بھائی تو دیکھو بات وہی وہ اپنی ہی کر رہا ہے لیکن انداز بدل گیا اور اس سے کلام کا لطف بڑھ گیا جیسے قرآن کے اندر بھائی قرآن جو فصاحت و بلاوت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہے بھائی یاد رکھو جو انسان اپنے بارے میں جب کوئی بات کرتا ہے تو ضمیر استعمال کرتا ہے نام نہیں ذکر کرتا مثلا زید اپنے بارے میں کوئی بات کرے گا تو کہے گا میں نے یہ کیا میں آج ادھر گیا تھا میں فلاں میں کے ساتھ ذکر کرے گا میں یا ہم لیکن یوں نہیں کہے گا زید نے آج یہ کیا زید ادھر کیا تھا کوئی شخص اپنا نام نہیں لیتا متکلم اپنے لیے کیا استعمال کرتا ہے ضمیر زمین مخاطب کے لیے بھی ضمیر استعمال کی جاتی ہے آپ کا کیا حال ہے آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کیا کرتے ہیں دیکھا آپ آپ یہ ضمیر استعمال ہو رہی ہے نام نہیں لیتے کہ زید کا کیا حال ہے زید کیا کرتا ہے تو متکلم اپنے لیے بھی ضمیر استعمال کرتا ہے اور مخاطب کے لیے بھی زمیر استعمال کرتا ہے ہاں غائب کا نام لیا جاتا ہے اولاً نام پھر زمیریں استعمال ہوتی ہیں زید میرے پاس کل آیا تھا وہ بڑا اچھا آدمی ہے دیکھو پہلی دفعہ کیا ذکر ہے آہا. نام تو یاد رکھو یہ جو نام ہوتا ہے یہ غائب کے درجے میں ہے کیا ہے آہا. نام جب بھی ذکر ہوگا معلوم ہوا کون سا انداز چل رہا ہے غیبت والا کون سا انداز چل رہا ہے غیبت والا تو میں ذکر کر رہا تھا قرآن میں قرآن کے اندر دیکھیے بھائی الحمد رب العالمی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہیں اس اللہ کے لیے نام ذکر ہو رہا ہے نام ذکر ہو رہا ہے اور نام کس درجے میں ہے غیبت کے درجے میں تا اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے لیکن غیبت کے انداز کے اندر تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے اور الرحیم جو بڑا رحم کرنے والا ہے نہایت مہربان ہے دنیا میں بھی رحم کرنے والا ہے آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہے مالک یوم دین جو قیامت کے دن کا مالک ہے صفات ذکر ہوتی چلی جا رہی ہیں اور صفا ذکر ہوتی چلی جا رہی ہیں اور پھر آگے آتا ہے کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں دیکھو پہلے غبت کا انداز تھا اور اب ایا کا ناب اب کون سا انداز شروع ہو گیا خطاب والا اسی ایک ذات کے بارے میں تو یہ التفات ہے یہ کیا ہے التفات ہے <تصفح> <تصفح> تو اس سے کلام کا لطف بڑھ جاتا ہے تو اول غیر کے انداز میں اللہ کی صفات ذکر ہوئی جو رب العالمین ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے ساری کائنات کی ہر ہر مخلوق کا وہ رب ہے ان کے ان کا پروردگار ہے ان کو اسباب زندگی مہیا کرنے والا ہے اور ان کو ساری نعمتیں دینے والا ہے آگیا الرحمن الرحیم دنیا میں بھی ان پر ان کو نعمتیں دینے والا ہے آخرت کے اندر بھی ان کو نعمتیں دینے والا ہے مالک یوم الدین وہ اتنی عظیم ذات ہے جو قیامت کے دن کی مالک ہے جس کی جس دن اس کے سامنے کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب تک اس کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی اور جب اتنی صفات ذکر ہوئیں تو پڑھنے والا کہتا ہے کہ اتنی عظیم ذات ہے اتنی اتنی زیادہ عظیم جس کی خوبیاں ہیں تو تعارف بڑھتا جون جو صفات ذکر ہو رہی ہیں اللہ کا تعارف بڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ جب الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک انسان پہنچتا ہے تو سوچتا ہے کہ وہ ذات جو اتنی عظیم ذات ہے اس کے ساتھ براہ راست خطاب کرنا چاہیے لہذا براہ راست خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے نابود کا نستا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو یہ ہے التفاق مانا سمجھ میں آیا بھائی. تو یہاں پر بھی شیر کے اندر اس میں تیری عادت ایسی ہی ہے جیسے تیری عادت امل کے معاملے میں تھی قبل اس اونیزا سے پہلے وجارتی اور جیسے کہ تیری عادت تھی امل قویر کی پڑوسن امر رباب کے بارے میں کوہے ماسل میں ادا کا مت تضو علمی نسیمہ شباجا برعی القار پھلی کام کے معنی کھڑے ہونا تضو تضو کے معنی ہیں خوشبو کا پھیل جانا خوشبو کا منتشر ہونا مسک وہ خوشبو ہے جو ہرن کے نافے سے خوشبو حاصل ہوتی ہے نہایت قیمتی خوشبو جسے آپ مشک کہتے ہیں بھائی مشق نسیم سبا نسیم کہتے ہیں وہ ہوا بہت ہی آہستہ چلنے والی خوشگوار ہوا بہت ہی دھیمے انداز میں آہستہ چلنے والی خوشگوار ہوا جو ہو اس کو باد نسیم کہتے ہیں تو یہ نسیم یہاں یہ مصدر ہے بھائی مصدر, مصدر ہے اور سبا سبا کہتے ہیں مشرق سے آنے والی ہوا وہ ہوا جو مشرق کی طرف سے آئے مشرق کی طرف سے چلے اسے صبا کہتے ہیں اور اس کے ذد اور اس کے مخالف ہے دبور بھئی دبور ہوا جو مغرب کی جانب سے آئے مغرب کی جانب سے چلے جا ات بیر کرن فلی ریا کہتے ہیں خوشبو کو بھائی خوشبو قرنفل فل کہتے ہیں لونگ کو بھائی لونگ وہ جو مثالہ خوشبو وغیرہ کے لیے سالن میں ڈالتے ہیں بھائی تو وہ لونگ کو عربی میں کیا کہتے ہیں قرآن فل اور یہ جمع ہے مفرد اس کا ہے قرآن فلا تم فلا اس کا مفرد اور یہ جمع ہے الفاظ کے معنی پتہ چل گیا بھائی ادا قامتا تض والا نسیم صبا جا برعی القرآن اذا ادا وہ ام الخویرث اور امیر ام اباب جب وہ کھڑی ہوتی تھیں جب وہ اٹھتی تھیں تضو عالمی اس کو مین ہوما تو مشکو ان دونوں سے پھیل جایا کرتی تھی وہ ایسی پاکیزہ اور ایسی نعمتوں میں رہنے والی عورتیں تھیں کہ جب وہ اٹھتی تھیں کھڑی ہوتی تھیں چلتی تھیں تو ان سے ہر طرف مشک کی خوشبو پھیل جایا کرتی تھی نسیم صبا جیسے کہ مشرق سے آنے والی باد نسیم جا وہ آئے کرن پھولی لونگ کی خوشبو لے کر جیسے مشرق سے آنے والی ہوا لونگ کی خوشبو لے کر آئے جا کا معنی ہے آنا آنا اور آگے با ہے اور با کے ذریعے کسی فیل کو متعدد بھی بنایا جاتا ہے تو یہ فیل کو یہاں متعدی بنا دیا تو اب جا کا معنی آنا نہیں بلکہ لانا یا نسیمت صبا جا کرن پھلی جیسے کہ مشرق سے چلنے والی باد سبا وہ لونگ کی خوشبو لے کر آئے وہ جب اٹھتی تھی تو ان سے کے خوشبو پھیل جاتی تھی جیسے مشرق سے چلنے والی باد نسیم لونگ کی خوشبو لے کر آئے معنی سمجھ میں آ گیا نسیمت صبا یہ نسیم صبا یہ منصوب ہے مزا مزافلے ہیں اور نسیم منصوب ہے یہ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی بنا پر تو نسیم صبا یہ مفول مطلق ہے بے نسما نسیم صبا نسما فی ال ہے اور یہ مفعول مطلق تشبی کے لیے ہے ذرا زرب زربل قاری میں نے اس کی پٹائی کی کس کی کی طرح کی پٹائی قاری جیسی تو مقبول کے لیے آتا ہے یہاں بھی تشبیح کے لیے ہے. جیسے کہ مشرق سے چلنے والی باد لونگ کی خوشبو لے کر آئے تشبیح سمجھ میں آئی جب وہ دونوں کھڑی ہوتی تھی تو ان اسے مشک خوشبو پھیل جاتی تھی جیسے کہ مشرق سے چلنے والے باد نسیم لونگ کی خوشبو لے کر آئے مانا سمجھ میں آیا بھائی <تصفح> اور خصوصا خوشبوں میں مش اور لونگ کو ذکر کیا کیونکہ یہ دو خوشبوں عرب کے ہاں بڑی ہی اعلی اور عندہ شمار ہوتی تھی فَفَازَ دُمُوعُ الْعَيْنِ مِنِّي صَبَابَتًا عَلَى النَّحْرِ خَتَّ بَلَّ دَمْعِي مِحْمَلِي فاضی فیضن و فیوزن کا معنی ہے بہنا آنسو وغیرہ کا بہنا دموع جمع ہے دم کی اور دم بھی آنسو کو کہتے ہیں آبر بھی کسے کہتے ہیں آنسو کو اور دم بھی آنسو عین بھائی آنکھ صبابہ صبابہ کہتے ہیں عشق کو عشق و محبت یہ مصدر ہے نحر. نحر کہتے ہیں سینے کا اوپر والا حصہ یہ گردن کے ساتھ بالکل بھائی سینے کا اوپر والا حصہ یہ کیا کہلاتا ہے نہر اور اسی میں آپ دیکھتے ہیں یہ آخر کنارہ جو گردن کا ہے ایک نرم سا گڑھا پڑا ہوا ہے بھائی اور یہیں پر وہ اونٹ کو نیزہ مارتے ہیں قربانی وغیرہ ذبا کرتے ہوئے اور اس کو کیا کہتے ہیں نہر کہتے ہیں تو نہر دراصل یہ سینے کے اوپر والے حصے کو کہتے ہیں جو بالکل گردن کے ساتھ ہے بل بلہ بلو بل گیلا کرنا بھائی تر کرنا بل بلو بل تر کر دینا گیلا کر دینا دمعی ام آنسو کو کہتے ہیں محمل محمل کہتے ہیں پرتلے کو بھائی پرتلا پرتلا کہتے ہیں وہ پیٹی جس کے ساتھ تلوار کو کندھے سے لٹکایا جائے بھائی جیسے آج کل بندوق وغیرہ ہے اس کو پیٹی کے ساتھ کندھے سے لٹکاتے ہیں اسی طرح تلوار کو جس پیٹی کے ساتھ کندھے سے لٹکایا جاتا تھا اسے پرتلا کہتے ہیں اور عربی میں اسے محمل کہتے ہیں محمل میم کے کسرہ کے ساتھ بھائی اردو میں اس کا کیا نام ہے پرتلا مجھے پرتلا ففاظت دومو الانی منی العین منی میری آنکھ سے آنسو میری آنکھ سے میری آنکھ سے آنسو بہنے لگ پڑے سبا یہ مف لہو ہے مف لہو جو ماقبل فیل کے علت بیان کرتا ہے ضربتہو تادیبن میں نے اس کی पिटाई کی ادب سکھانے کے لیے یقعت عن الحرب جبنان میں جنگ سے بیٹھ گیا کس کی وجہ سے اس کی وجہ سے تو یہاں پر بھی صبابتن میری آنکھ سے آنسو پہنے لگ پڑے صبابتن عشق و محبت کی وجہ سے مجھے جب اور رباب کی یاد آئی تو ان سے فرت محبت کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ پڑے ففاذی منی سبابطن عالن نہ میری آنکھ سے عشق و محبت کی وجہ سے آنسو بہنے لگ پڑے اعلی نہ میرے سینے پر یعنی بہتے بہتے وہ آنسو کہاں تک پہنچ گئے, گئے پرتلے کو گیلا کر دیا میرے آنسو نے میری تلوار کے یعنی اتنے زیادہ آنسو بہے ان کے غم کی وجہ سے میں اتنا رویا کہ ان آنسو نے میرے سینے پر جو تلا تھا جو پیٹی تھی تلوار کی وہ بھی شفا تو بہائے ہوئے آنسوں کے اندر ہے بس کیا اس مٹے ہوئے نشان کے پاس کوئی رونے کی جگہ ہے جہاں رونا فائدہ دے دے یا کیا اس مٹے ہوئے نشان کے پاس کوئی قابل اعتماد شخص ہے کہ جس پر اعتماد فائدہ دے دے اور میں انکاری کے یقیناً احسان نہیں ہے کداپی کم ان امل قویر قبل ہاوا جا رہی ہاں امل ربابی بھی مسلی امرا القیزہ میں تیری عادت ایسی ہی ہے جیسے تیری عادت تھی اس سے پہلے امل قویر کے معاملے میں اور اس کی پڑوسن امر رباب کے معاملے میں کوہ ماسل میں اذا کا تزوع تذال مسکمن نسیمہ صبا جا دریل القرن پھولی جب وہ دونوں کھڑی ہوتی تھیں تو ان سے مشک کی خوشبو پھیل جایا کرتی تھی جیسے کہ باد نسیم جو ہے وہ لونگ کی خوشبو لے کر آئے ففاظ دو مول عینی منی سبا بتن عالن نخرحت بلدم محملی بس میری آنکھ سے آنسو پہنے لگ پڑے عشق و محبت کی وجہ سے میرے سینے پر یہاں تک کہ انہوں نے میری تلوار کے پرتلے کو گیلا کر دیا چلیے بس بہادا المرام اللہ عالم بحقی قطل کلام بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی <سلام سلام> کوئی ایسی بات تو نہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہو <سلام> چلیے